اللہ وقف سید مل محمد والا آل و صحابی يَرْتَدُّونَ بَعْضُهُمْ إِيمَانَهُمْ كَافِرِينَ سبحان الله آمَنَ ٱللَّهُ وَصَدَّقَ ٱللَّهُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا لَا رِيم وَصَدَّقَ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيَّ ٱلْكَرِيمَ ٱلْأَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ سلو آ <و> سل مو تسلی مع سلادو سلامکیا <علیکہ> سہی آسو لمبا وا آل کا وسام کیا سہدی حبیب سلام تو سلام یا سید یا کام والا سہاوی قیا مکین کلو سبحان اللہ مسلمان پائیو السلام علیکم حق دی سالانہ میلاد النبی میں اج مختصر وقت لیا, اپنے اللہ دے جمع میں جمعرات نہیں باہر جانا ہوں سویرے جمعہ واسطے مشکل درپیش اس واسطے میں مختصر وقت دے در چند اسلائی گلنا کرانگا جس نال ایمانے حفاظت ہوگی دوستو پورفتن دور ہے حضور سید پیر محر شاہ گور بی ردی اللہ تعالی نور چرمایا فتنیا کا دور ایمان کوئی لے کے جائے گا ایمان کوئی لے جائے گا آسان تے عشق تے شراب سے میں حقیقت میں تم سامنے دو چار گلا کر چانن ہوئے گا اس دی وجہ وے موٹی ساری ایمان کا خاتمہ کیوں ہویا ہے کہ ایمان اے اللہ تعالی دی موافق اللہ تعالی اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی موافقت یا دوسرے لفظ ہیں اسلام دی موافقت اور کفر دی مخالفت ایمان دو چیزاں رلدی جڑتا ہے اللہ رسول دی موافقت اور کافران دی مخالفت یہ دو رلن سے تا ایمان بنتا ہے مثلا ایک پاسے بہت چھڑنا پہندہ ہے دجے پاسے خدا نو مننا پہندہ ہے تا مومن ہوتا ہے نا؟ تجے خدا نو مننے تے بہت نہ چھڑے مومن ہے معلوم ہویا دو چیزیں ضروری نہیں اللہ رسول دی کرے پوافقت کفر دی کرے مخالفت اللہ رسول دی موافقت کفر دی مخالفت تو بغیر نہیں ہوں کفر دی مخالفت اللہ رسول دی موافقت تو بغیر نہیں ہوتی یہ دونوں لازم ملزو اس ویلے جب دے مسلمان نے خدا رسول دی موافقت کا کیتا کی ادھر کفر موافقت ہو گئی مخالفت دی بجائے او دوڑ ایمان دے کبارے ہو گیا یہودوں نے سارا نال جو موافقت ہو گئی انہ دے ہر کفر نال اتفاق ہو گیا ہے تو اکبر الابادی فرمان نے تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل کہ کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی ایمان دے سی کفر دے مقابلے وچ جانے مقابلے چانن کے مقابلے ایک دوسرے کی سید ختم زید بازی مک گئی ہے. جی گئی ہے سے ایک دو بس تو ایمانداش واسطے کباڑ ہوا پیا کوفر مفکر سن لے گئی علم دین اس دنیا ٹر گیا جہے پاسوں پیسہ اصا مولوی پیر عوام جدھروں پیسہ وہنے آن ہے پاوے بےدین ادھر لکھ کھلونے دین مقصود نہیں پیسہ مقصود ہو گیا اس واسطے اج ہر بچہ ناد خانی نو پہ جانا ہے ایمان والے پاسے دین دیے پاسے نہیں آنا نات خانی والے پاسے جانا بھی روپیے والے ना हिंग लगे ना फटकड़ी सारी दिहाड़ी तकारी चुके मजदूर तौ रुपया औखा मिलता उन्हें पसीनो पसीनी हाँ रात में होश नहीं रही बचारा सुता कि पै रोटी खाने का औखा वेला लगता है ये दो चार सुरं लाइया रुपया पांच सौ वटते प्या हो गए मुड़ कौम कि दीन चंगा लगे दीन आसे कुछ लगता है نا خانے پاس کچھ آ جے لگنا جی لگتا ہے جو اٹھنا سورا سیکیاں کیسٹا سنیا آسے سجے کبے مارے کن تخیا ہاتھ اگلے کا بھی بیڑا گرک اپنا بھی گھر کم ساری روپیے دلہ کی مہربانی وادی ہوئی نعرے مارنے دو کما ہاں جی انہیں نارے چ مارے ان کباڑا چا اللہ کی مہربانی آئے تے کچھ دل چی جدو گیا ویلے ہو کے تر گیا میں کسمیا پہ تو المیا پیا دساں ہوں میں اسلحہ ہی گل کر کیونکہ جس نوعیت کا جرم نا اس نویت کی سلاح کرنی پی ہوں میرے تو پہلا مولی صاحب تقریر کر رہے سوں پہلے نمبر تدرت ہو رہا میں انہوں نے وکر بھی بہ کے سمجھایا تے توانو تو سمجھانا توانو ہوں سمجھانا بھائی تاکہ تیم نے جہا فساد آیا اندی بھی تو سلاح ہوگی نا انہیں آخیا بھی نبی پا قدم چکتے سن نبی قدم اٹھا سا ہوں میں دسا بھی یہ لفظ کنا کفرتا بنتا ہے اللہ جہی شہ بنا اوہ ہوں مخلوق کی ہوں مخلوق بنا ہی نبیوں نے بنایا رسولوں نے بنایا کائناتوں نے بنایا جو کچھ بنایا ہو کیے مخلوق ہے رب جو شاید بناوے مخلوق ہے اور یہ ساڑے ایمان اور عقیدیں داخل ہیں کہ اللہ دا قرآن رب دی مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے توجہ نہیں چاکی دیا ایمان دا مسئلہ ہے سیدنا ایمان سیدنا ایمان احمد بن حنبل غوث پاک دا ایمان دے دور پا کے خلیفہ مامون رشید سی ہارون رشید دا پتر اس, اس دور ایک گمراہ فرقہ جس طرح بھابی نے اس دور فتنہ ایک اٹھایا کی جہان مخلوق قرآن مخلوق ہے یہ فتنا اٹھیا مامون جہاں خلیفہ سی اس فیتنے پھس گیا او بھی ایسے پاسے لگ گیا قرآن اللہ دی بڑائی مخلوق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے حضرت امام احمد بن ہمبل دے استاد امام شافی سرکار نواب نو زیارت کرائی تو فرمایا احمد بن حنبل نو کو تیرے تے اے ہون جڑا فترا اٹھیا خلائی نا قرآن کے مخلوق ہوا اس امتحان آنا تیرے تے جے تو صبر کرے گا تے صدیق کا رتبا پاگ گا حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ نے اپنے شگرد احمد بن حنبل نو جاک کے دسے آمن رات نبی پاک لجارت ہوئی تو حضور فرمایا احمد بن حنبل نو آکھیں جے تیرے تمتحانہ اُنائیں جے تو صبر کیتا تو تیرا سو عجر انا مقام انا ود نہیں کہ رب تنو صدیقیت اور عطبہ عطا کرنے ایسے گل پچھوں بادشاہ انداشی قرآن مخلوق کے امام احمد بن حنبل فرمایا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں رب دی صفت ہے نہ صفت عقیدہ ایمان ہے ایمان رکھو مومن کون جی کوئی مومن مسلمان نہیں جے پام لاک پہ پڑے ایمان لال تو امام احمد بن اب رحمت اللہ اڑ گئے انہیں آپ سرکار نو کوڑے مارے سو کوڑے مارے مامون رشید چمڑی اتر گیا آپ سرکار تھا چمڑا اتر گیا اسے کوڑے کھا کھا لیکن آپ اس عقیدے تو اس گل تو باز نہیں سنائے اور جیسے گلد پچھے امامہ کوڑے کھا دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں امتحان فرمایا تو امام احمد بن حنبل انہوں اس امتحان دے اندر سبر دی وجہ لات صدیقیت دا رتبہ پہ ملدائے آپ آئے تھے بیٹھ کے چاٹے چی جی کو آپ آخیا نبی قدم اٹھا سا رب قرآن بنا قرآن ہون. سمجھ لو اج تو بعد جہ لف بولے قرآن رب بنا ہے وہی تقریر سنو گے کرو تبا کرو اللہ قرآن قرآن صفت سمجھا گے کلام کلام تری صفت اے تیرے نال کائم یا اللہ نہ مخلوق نہ تیری شانا سفت مخلوق نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان بن گیا نہیں نہ اس گل کا ہوں اگلی سناو جو رب کم کرے اصا کرنا ہے है? جو رب کرے اصا وہ کرنا ہے بہان کا مان ہے تنظیح تنظیح کا مان ہے مخلوق والیاں صفتہ تو پاک ہونا سبحان اللہ مخلوق والیاں صفتاں تو پاک ہون تو پاک ہونا پڑھن تو پاک ہونا نہیں سان بنئے آئیں صفتے اے ساڈی صفت ہے رب سونا اے ناں ساریاں تو پاک اے اللہ دی ذات تاں سب عیب نے نقص نے رب ہر عیب نقص تو پاک اے اور تسبی صرف رب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ باقی ہر شہر بنی رب بنیا نہیں باقی ہر مخلوق کی سفت جہی ہے نہ ہر مخلوق دیا سفت رب دیا سفت نہ بنیا نہال سفت نہ بنیا نہ تسبی صرف کہ بولنی ہے ایسے واسطے جاؤ پورا قرآن کھولو عدیث اگر کسی تھانے اللہ دبیا کسے نبی تسبی و کھا نا تو میرا سر بن دیا جتے بھی ویکو گے نا سبحان اللہ سبحان اللہ اصرا پیاب پاک پا کے اوزاد سیر کرائیے اپنے بندے لوں او نہیں فرمایا میرا بندہ پا کے تجو نہیں کی تھی. اس واسطے بالکل لفظ استعمال کرنا نعت نکریر اس طرح نظریہ رکھنا چٹا کفر تسبیح صرف کہ دیوں دیے بولو بولو بولو بولو اللہ سونے دی. ذکر خیر ہو رہے مول ساحب نو پوچھا ہے. بالو صاحب پڑے پڑھے حضرت میں ہیلی لکھے پڑھیا لکھ کمایا پچھلے تسبی کا میں آ پی روڑا ہاں خدا دا خواب خواب کی مانا کی تسبی کا مان ہے ذکر کرنا میں دیں خدا تسبی کا مانا ذکر کرنا, دی مانا ذکر کرنا ہے یہ دنیا دی کی کہڑی کتاب ہے اپنی لکھتے جسبی تنسیح تنسیح صرف ایک دات دی سمجھ آ رہی نے ہوں آج تو بعد جے تسا کسی نو سنو گی پیاخلا ہوسبی نبی پاکی تقریر سنو گے آئے دی بھی چاہیے انگلش بک ایمان آئی گلوکی بہلی کی ہے او جو مرضی آخ آپ آ سب نلہ سان پتا اے دوسری گمرائی دوسری اس سٹیج سے تھی ہوئی ہے نا حوی تیسرے نمبر اور تیسری شاید سنو روکالا کو سبحان اللہ تیسری اصلاح پہ کرنا تقیدت ایمان بھی مول صاحب آکھیا محبوبہ اج نہ کرا تو رب ہی نہ آخ رب ہی نہ کرا تو رب منی نہیں تو منی مطلب رب کسی مشروط شرط نال منی بہ پیا انج رب نو من دنیا کائنات دیا ساری کتاباں چکو نہ قرآن حدیث سب کچھ توے تھانے گل نہیں لبنی رب آخر ہوا حبیبا جی اج نہ رب ہی نہ تھپنا ایمان دا کھاٹا نہیں تو کی تیسرا چوتھا اکیاما عائشہ صدیقہ سورت یوسف پڑی دے چا گیا انگلوں کٹن دا ذکر تے نبی پاک سرکار سکارت کی یا رسول اللہ یوسف علیہ السلاح والتسلیم تسلیم تا حسن ویکھیا تو انگلوں کٹ بیٹھیاں جناب دا حسن ویکھیا تو انگلوں نہیں کٹیاں آقا نے فرمایا اس واسطے او یوسف نو نو ویکھیا سی میں نیو ویک یہ ہوئی گل ہوں دنیا دی کسے کتاب اگر کوئی مینو وکھا دین میرے کو تقریبا چودہ پندرہ لکھ دیاں کتاباں حدیث کتابیاں مولوی نہیں ستے نا پڑھنا تے دور میں کسے دنیا دی کتاب کوئی بند ہے وکھا دینا اے واقعہ یقین کرنا جو چور کی سزا ہو ہو جہ گاس اور کسے خاں احادیث مبارکہ سے جو زبردست دھمکیاں یعنی نے عزاب دیاں دیا ہاں سید مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی آندو کوفے دے اندر مسجد تشریف لے گئے ایک مقرر تقریر پیا کرے آپ نے فرمایا حل ارف تر نا کیا ناسخ منسوخ نو جاننا ہے قرآن در ناسخ کیڑا آیت منسوخ کیڑی وہ ساکھیا جی نہیں جاننا ہے فرما نگڑ بسی تو لوگ کا نو گمراہ کرنا ہے پاک علی نے انوں تقریر کرن دیتی نہیں تو ایمید آئے کوہور بیلی لگا کھلا تو آپ سرکار فرمایا ہے کی پہ آکھنا ہے انہاں کہا جی عواز پہ کردہ ہے تقریر پہ کردہ ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ آخر اے فون نہیں اے فون فون میں پچھاڑو میں پچھاڑو میں کی میں یہ سرا تاہ لو پچھاڑو یہ سٹیج مول صاحب دی طرفوں جو گمراہی تقسیم ہوئی تصا حاصل کی اس کی سلا سی ہوں بابا جی میرے کو جی آئے نا ضلع یار خان تو ناد خان ہوں اور بابے ہوتا کوئی کلام کہڑا پڑھنا نہیں پڑھنا یہ ضلع میار خان تو میرے کلیا بچتی اپنے نال ہی نہات واسطے کوئی ادور دس نہنکی پہلے دن ہی ویے میں کل ونکی وان اٹھ بابے ہور روبائی پڑھیے کہ درود پاک الا بھی شریقیا اس طرح دی قربائی آئی ہے اپنا کر رہا سنیا سن جو بھی کن سے پاس سن میرے اے یہ دے سن بھائی اللہ بھی سا شریق کئی تے اس تو بھی ادا ایک ہو دنے آخر اللہ ساڈا پیر پائیے میں کسمیا پیارنا میں کنا چڑیا دا مقصد ہوں پیر ایک توجہ نہیں کی مطلب تھی ایک پیر کے مریت میں مریت اصا کی بن گیا نبی پاک اللہ دے پیر نے پیرے ہوں شریق ہو سک رب نا شریق سمجھتے رہ لا شریق لاہو آ اللہ دا کوئی شریک نہیں آپ سارے بنے بیٹھے اج تک دے, دے پڑھ دے آیا کہ اللہ دا کوئی نہیں نہیں اج اپنا سارے ہی بنے بی آ کے اصا بھی درو پڑنے رب بھی شراکت ہو یاد رکھنا کسے طرح بھی کسی طرح بھی جا دری بننے یا رب نو شریک سمجھو پکا مشکل پکا ایمانو بل رب سونا کسی کام شریک نہیں اور اے کام رب دے شریک نہیں تو سو گے درود پڑھنے رب بھی پڑھنا یہ آم بھی گل ٹرتی پہ پر کبلا یہ جہل ایمان ویلے لوگ نے ٹوری اللہ درود پڑھتا نہیں درو بھیج دساں پڑھنے کیوں جی؟ جدو آخو نا درو نسبت رب وال کرو کہ رب سونا سلح وسلم جدو آخان گے اللہ درو بھیج دقص یہ ہوگا رب رحمتا بھیج د اپنے حبیب تحم رحمتا بھیج د سڈے کوئی ہے جا نبی رحمت بھیجے کسے دی ہے ضرورت اصل نے خود رحمت مالک نہیں رب دی رحمت بھیجنے والا کون ہے اللہ تو شریقے ایویں بن بیٹھے توجہ جی کی سلاح کیا کرنا کیوں اس واسطے کہ آج کردے شائر جلنہ وہ کوئی موت تے خودہ ہٹیا شائر من گیا موت تے خودہ نچتا سی یا کبالہ نال ٹھول چکتا سی اتھوں جدو ریٹائر ہویا ہے تو حضرت اور انہاں چاہتے کلام لکھنے شروع کر دیتے ہیں اے تھے آج کال شائری اے میں پہ چل دی پہلا حضرت احسان بن ثابت مولا علی کردہ سی اور صاحب علم صاحب فضل جنا نبی تو اور علم نبی کی عالم ہونا اٹھ بھر دوں شیر لکھدو دا الحمد دان آئے الحمد درجم ہی سیدا نہ آئے وہ شیر لکھن کیا کیا حضرت نہیں سن حضرت ہرسان نبی پاکیے اور صحابی کو علم ہے ساری کی غوث دے, دے علم دے ہواسا بھی برابر نہیں ہو سکتا سمجھا رہی نہیں. اللہ یاد رکھنا نبی برابر کوئی عالم نہیں ہو سکتا حضرت حسن بسری نبی پاک سنکار دے خلیفہ حضرت مولا علی کا خلیفہ ہے حضرت حسن بسری خالی خلیفہ مولا علی کا نہیں نبی پاک دی زوجہ محترمان سڈی ماں سیدہ ام سلمان کا دھد پیتا ہے چھری سرکار اما پاک خدمت کردیا ہوں دیا سن سا امے سلام سی اما پاک جمے جی گھر دے خوش نو دو چا پلایا. اور ایمان بیچا روپدیا کوئی حد بننا نہیں حضرت حسن ہسن دے علم دا. لیکن آپ فرماند نے میں نبی صاحب نیکیا وہ علم دے, اندر درجے دے لوگ سن کہ اصا آپنے آپنوں انہا دے علم گینج سمجھنے آئے جے میں بڑی وڈی لمی خجور دے مڈے کوئی تیلا قاد آو گیا ہو اس ترجے دے لوگ صحابہ دے مقام نوں پھر بھی کوئی پہنچ سکیا تو جتھے صحابہ پھر ناتا لکھن پھر ناتا انہا تو بعد لکھ دے سن اللہ دے ولی تے اللہ سونے دے دین حق دے جید علمات جیمے پی آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی شام اور وہ لوگ بریقیاں جان دے سان کہ رب نو کیویں کی کی بولنا ہے نبی پاک نو کی کی بولنا ہے کیری شاہ کفرے کیری شاہ سن اور او چھوٹی تو چھوٹی بریقی ہو جان دے سان تا کر کے انہیں دی نات کلام پڑھو تے ایمان محفوظ ہوندہ ہے بلکہ ودد ہے مانچ اضافہ ہوتا ہے کلام کلام لکھ کے تباہی کرنی رب بھی شریر پیر پائی ہے چلو رولا چکا ہوں بھابی جو سنتے ہوا خانہ خراب ہو پکے مشرق دے تو رب نو پھیرپائی بنائی کھلے تو سو ش... رب سونے دا اپنے آپ شریق بڑائی کلو جی نات خانی اس طرح کے دیگر کئی کلام ایسے نے ناتخانیاں میں کفر گنا تو یقین کرنا میری رات اتنے لگ جائے انہوں بخت والے کفر نہیں مکنا واستے میں سانا تو ہاتھ ہی جوڑ لینا ہونا بھی تھی مہربانی کسی دی جڑ پٹو سان اپنے حال در وجہ صرف ای ساڈے علم دین دا بحران ہو گیا ایمان ایماندار ان پوچھو قوم انگلش کیوں پڑھ رہے ہو او آخر نے جی انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے برچہ دون تو اس قوم نے انگریزہ نو مسلمان کرنے دی سوچی ہے نا او دون دا آپ اسلام ایمان دا بیڑا گھر کر کے بہر رہنے کیونکہ رابر سانوے فرماندہ اسی قرآن اچھ کیا فتتماعونا یومنو لکو ایمان والے ہو کیا تم لالچ کرتے ہو کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے تبلیغ کی وجہ سے یہ ایمان لائیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دیے ہوئی کتاب رب دیا پچھلیا جان بوجھ کے اپنی طرف بدل لینا کتاب بدل چیز تبلیغ مان لیں گے توجہ قرآن خدا دا پہلا سپارہ کھولو اللہ تعالی نے فرمایا تے جان بوجھ کے میرے نبی دیا سفت دے سن عبارتاں کٹ دینی ہیں اپنی طرفوں لکھ دینی ہیں مثلا تورات دے وچ لکھیا سی کہ نبی مکہ وچ آون گے قریشی ہون گے لکھ دیتا کہ نجران دے علاقے وچ آوے گا تے یہودی ہوے گا وہ اپنےอัล لے گئے لکھ دیتا اپنی اپنے والو جان بوجھ کے کیوں بھئی جے نہیں مٹھاوندے تے نبی او تو پھر ساڑھا تسارا راولا مکیا ساڑھا ڈراما جدا چلیا کلائے تے جانا مک تو مڑا پڑا کی بن سی انہا نام مرادانو پیسے دا لالچتے جناب جیو اپنے جاہا مرتبے دی چودرہا ٹونا نو برباد کیتا انہا جان بوجھ کے بدلنا شروع کر دیتا راب سونا فرما دا ہو جڑے راب دی کلام جان بوجھ کے بدل دے نے تو آڈی کلام نو مل گے توجہ نہیں کی تی. ईमान दसो वा कलाम क्या अच्छा तो रब का कलाम बदली खाकि जबलीग अंग्रेजा नानू रब दस देखो मैं एक मिसाल देना कदी किसी ने शैतान नबलीक दोची ए जिन्हे मुबलग ने इन्ह नो سب تمراہی بلکہ میا رب واہ شریق سدق جا سوا لکھ یا ود گٹ نبی آدم دی اولاد والے نے بلیس والا نبی نہیں آیا ابلیسا رسول آیا ہوتی ابلیسا کرب نا ابلیس آدم دی اولاد ہے دشمن تیری یہ تو کافر کر کے جانم خر جان بوجھ کے مکالا ملتا پھرتا ہوں یہ تبلیغ کرا اس ہوبلیغ واسطے نبی ادھر نہیں کلے آدم دی اولاد نو سیانا کیتا ہے دشمن جا دان کرب نے آدم کی اولادی سیانے ہو شیتان لگاج جی। کبلا سان بھی رب سونے سیاح کہ یہودیاں سائیں آلے پاسے تسا امید نہ رکھا جے۔ جی। وہ تو تافر کرنے کی سوچا ڈائن شانگوں ترسا چڈو میں تہن پیا سیا کرنا ترسا نہ مگروخلویا جی اللہ اقبال نان دلہہ اقبال اگریزا یونیورسٹی گیا تو میں کے لگی تو اگریز نے سوال کر دتا اس آخ اقبال گل یہ آڈے علاقے نبی آئے نا سڈے علاقے نبی نہیں آیا مگر والے پاسے یعنی یورپ نبی نہیں آئے تھے پاسے آئے تھوڑی ہدایت دی تو سر گمراہ لوگ سو ترب نبی کلے نے اللہ بہ اقبال بڑا حاضر جب بندہ فکر سا دباب اس آخر گل یہ اللہ تعالی نے ترتی ونڈی املیس نے آخیا یورپ والا علاقہ توں لے ادھر آخیا میرا <laughs> منہ جسن بھی صحیح مرن بھی نک لایا <محسوس> <laughs> <laughs> <laughs> اللہ ماں نے فرمایا رب کبی کرتا تاکہ کئی شدان کا مبلے گئے یورپ ہوں میںا ربا کرے اللہ نبی نہیں کھلیا تو تراد جب نبی نہیں تب نالی سے سیاح بنان لگ پیا بھولے سان رب دسے اکھ کھول کے رکھو جیڑی قرآن دی آیت میں پڑھی ہے نا انتا ترجمہ مفہوم بیان کرنے اللہ کا نڑاک سبحان اللہ سبحان آل ارشاد ربانی رب فرمان دا یا ایوہ اللذین آمنو انتو تیعو فریقا من اللذین او تل کتاب یردو کم باد ایمانکم کافرین ہے او ایمان والو اگر اہل کتاب یعنی یہود و نسارا کہ کسی گروہ کی تم بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے توجہ نہیں جگیتی تھی تم یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی بات کسی بھی ٹولے کسی بھی ایجنسی کسی بھی فرکے کی انہوں نے گل گے نا تو واپس جنہیں پہ چلنے کافر ہو جانا این انعام ارادہ نے مہم چلائی ہوئی ہے سام کا کر سوچیے تبلیغ کرنا یہ تای جن مبلک دہائی خدا دی ادھر گئے نا بچے نے نہ پچھوں کوئی بچے ایک بالی غلام رسول سی کنارے غلام رسول یورپ چال لا کے آیا جدو واپس آیا تو وہ کہہ لگا شکر پڑو میں واپس آ گیا مسلمان شکر میں تصا میں پنجاب یونیورسٹی نے اتوںک جگہ تکریر جا رہا سن آئی اص ہاتھ دکل ویک گوک لائی مجھے بیٹھا جان جا ابھی نال بہ گئے سامنے لگا پتا جی لگ میں گیوں روکی میں کہ میں شکلوں تڈیا واہ شریف آدمی لگتے جی کدی میں گزریا وا میں روک لی میرا پرانا ویلا یاد آ گیا میں توں کہ گزریا آخ جناب بس میں سیالکوٹ سے رحم آڑا پیسہ میرے کو بڑا کچھ سیالکوٹ رحم آس طرح تبلیغ جماعت آئی اور میں انہوں نے داڑی گیا رکھ لی سارا کچھ جناب چیلے چولہے لائے دن آ گیا انہیں آخیا جی تبلیغ پر باہر جانا ہے میں آخ پتا نہیں ہالینڈ اس لیا کہڑا ملک انہوں ٹر گیا جدو میں کسمیا تند منہ سنا مسجد خان خدا جب ایئرپورٹ تو سڑک گئے سڑک بستریا تھا چکے نے بستریا تھا ہوں موڈیا پائے نے پارگوں ویخیا ایک لڑکی نگی پی گزرے سڑک تو ہوں اگلے عنف میں آدھا مول صاحبہ کی پوچھنا میرا بسترا ہے ٹنڈے کا پی مبل صاحب کا بسترا میں آخیا بھی بستر جانے تھی جانو میں چلے میں آدھے پیچھے پچھے آدھے گھر تک گیا انگلیش میں آ کے اتنے سکل کو <تصفح> تھوڑی بہتی جانتا تھا جناب کئی دن کہ کے مین ملازم رکھیا کئی دنوں بعد آخ جناب سارا کچھ ہونا میرا کاروبار بھی اتحار تبلیغ کی گئی آخ مجھے پرانا ویلا یاد آیا تیرے بریک مار اور ایمان دس جی مبلک ایال تو اتے یہ بنتا بسترے کھلے رہتے ہک نو ویخ کے جی وقت آیا جا کے تے وی سارا کفر دزام پلیتی کا اتے آخر تبلیغ تک اتنے مسلمان نہیں ہوتے روپیہ لینا کسمیا پیار نہیں کرولا کپ کو اتے ساری قوم انگلش پڑھی وہ اُن تبلیغ کرنا اور گیا یہ کپڑے باہر ہوں پہ ان گل کریے گل پہ اص اپنے برباد ہوئے خلے تو انہوں کا کی حال ہونا ہے سنو تو ہبا اپنی میں گیا چشتیاں شریف تقریر چشتی شریف جان دے دے ہونا قبلہ عالم دم دلکے اتے دے ناظم نے کی تقریر میں کسی بندے دسیا وہ انگریز بڑے صفائی پسند ہے بڑے صفائی پسند نے آ میں گیا اگریزاں ملک چاظم پیاسد ہے میں گیا اگریزوں کے ملک چ وہ ایڈ صفائی پسند نے انہوں نے گڈرا دا پانی فلٹر کر کے تو پیندے بھی ہے مسیطا کر غسل بھی کردے نے ویخو ایڈے صاف نے انہوں نے گڈر کا پانی بھی فلٹر کر لیا اچھا ہوں یہ گل تو جدو سوار ہوا نہستی کا پوت گل کر خلا کون سوچیا بھی بیٹھا تو میں چشتیاں شریف جا فلتا گٹر والا پانی تو ہوں دا موتر پی کے فٹ آتا ہے, ہے؟ بہرحال میرے سامنے پانی رکھا لیکن مجھے دی دی <laughs> مینو چودھری مشہور <مشوق خورت> <laughs> سیٹ آبد جان دو سیٹ آبد پاکستان کا وا سک کراچی والا سیٹ آبد کاملنگ کرنے والا چوہری مشہور راجپوت ہی را لگ ملنہ لگ ملنہ دا گیا گیٹ میرے میرے کہن لگا چی میں کوئی ملک دنیا کا نہیں چڈیا جہاں میں سیٹ آابے ہر پاس سمنگلک کرنی آگے سمنگل میں کرتا رہا لیکن اکی یقین کری یورپ کے علاقے اتے آ گٹر جہ فلٹر کرتے ہیں ہوں ایمان دسو گٹرا پانی پیشاب ہے ٹٹی ہے کہ نہیں اچھا چھٹا تو کر لیا پر پیشاب کدی پانی تو نہیں بنتا بن جسٹاں بھی ٹلتے اتے وزو بھی اسی نالد نماز ہوئی ہوں <laughs> جڑا ایتھوں رے ٹریکٹر ترہ برے تھریشر اتنے گیا ہویا ہے میں پہ کرنا تبلیغ ایمان دس وہی اشروسی میں تمہیں موٹی جی گل دسنا وہ سور کھانے کے نہیں کھانے اچھا جی سور کھے باقی پیشاب پینے تو رہ جان گے سور پیشاب پلیت کیا ہے کہ نہیں ایڈا وا پلیت انہوں کی خوراک میرے خود استاد مولانا نا رسول رزوی شاخ الدیس جامعہ رضوی فیصل آباد رحمت اللہ فرماگا نے بخاری شریف کی شرحی لکھی سی. تقریباً ادھے پاکستان آلما استاد نے آ فرما نے میں گیا اتے مولی تے ال تبا ابد الہا رن لندن تے مینو نہ بلائے استاد جی ادھر آ می ات گیا مولیاب کا شور آخے دو مہینہ بعد میرے کو مسلا پچھیا استاد جی دسو بھی کٹرا کا پانی جو فلٹر ہو جائیں آخیا وہ تاخا خراب ہو مسلا پوچھنا تیرا مقصد کی آخر استاد جی اتنے ہے استاد فرمان لگے تھوڑا خانا خراب ہو دو مہینے تصا مجھے پشاب پلائی رکھا دو مہینے تا نماز چٹ غسل چٹ تا کھانا خراب ہوتی مین واپس کلو میم خود فرمان لگے کہ میں دوسرے دن اتو بیٹھا اج جاگا لندن کی بلا یہ لندن دے نماز دال دا ہے مسیح دال علامہ اقبال نے اپنی کلام لندن دیا مسیح آخر مسیحا نہیں منیا میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھ کہ حق سے یہ ہر میں مغربی ہے بے گانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روحے بت خانہ میں سی نا مسیت نہیں شکل مسیبر افغانستان کیوں ڈامن بھائی عراق آیا تو بم کیوں مار گاس پاک مسیت ڈا کے اوتھے بنا دے تو نہیں سمجھے بنا اور اصل سیت جی آخیا ہوں گے گٹر والا دیا گسیت بھی پلیت نہ نماز دنک پچھ. دی اس واسطے مینو ایک بتا بارے میں اوتھی رہا یورپ کے علاقے سے تو مسلمانوں پر ہجرت فرد ہے چڈ کے اپنے علاقے جاؤ. تو وہ سچ کہہ گیا آر کھڑی می سال عرف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ فرما نے اپنے دیاں دیا لالو تم چن چن کھائیے وے چانیا ملک اندر یارا میوے کار نہ جائیے تکبیر سیدی مرشدی تبج ہے نا سو اسے اس واسطے اتوں کا ایمان نا ادو حاکم ہو کے آئی ہاکم ادھر آئے نہ یہود پرست بن کے آتا مول آئے یہود پرست بن کے آئے گا کھوپڑی اپنی میں سال دینا پہ اے دسو جس بندے نلکا کتا وڈ جا उस बंदे कोई बंदा लगन देंदे जे नहीं, नहीं। क्यों असर अच्छा कुत्ते हल्के बंदे हम बंद दे ने पांद क्यों ओला असर दे दे अच्छा फिर यह बंदा जे आगा होर बंदे अपनी राल मूह वाली सट दे बन जाएगा وہ بھی لگا گیا ہوں اندر لگنے اچھا جی اس وقت والے اگلے ہوگ جائے جی میں بتی کا کرنٹ پہ جانے سارے مرد اسی طرح ہوں کافر ہلکا کتا جنو لو سمجھ ہلکا ہو گیا جی جن لگنا ہلکا ہوں جانا ہوں میں کسمیت پہننا ہا نال لگن تے ہلکے ہو کے میر لگے ہلکے آپ بخت والے رال پاؤں جان د فیض چڑھا جان کے آ ایک سڈے لاہور دے لاہور کا ایک توجہ ہے صاحب رکھیا پتہ نہیں پروی آپ کبلا سی ہو رہی جو آن جان رکھیا ادھر تے فیض لگا ہے وچو الیکشن لڑیا ساٹے میرے ہلکا تا ہی ہے اس ہلکے نارا وجہ ہے سنیوں کا قادری عیسائیوں کا پادری تاہر القادری کادری طاہر ال یہ الیکشن مہم دعارا وجہ ہے عیسائی لال اتحاد سی نا ووٹ لینا بجا ہے پھر حضرت نے کہا میری ایک آنکھ عیسائی ہیں دوسری آنکھ مسلمان ہیں پھر حضرت نے کہا اگر میرے, میرا اس حکومت مجھے مل گئی اسلام آ گیا تو پھر کیا کروں گا عیسائیوں کے لیے مسجدیں کھول دوں گا اور مسلمانوں کے لیے گرجے کھول دوں گا میں سبوت میں سبوت تو سن سن سننا دینا سبوت تینوں میں اتے سبوت کٹ کے دینا میں دینا تینوں ادھر ویخو میں دینا یار تینوں سبوت نہ دیر آتی میں بغیر سبوت تک گل تھوڑی تک کرنا ادھر ویخ سنو نیاز نیاز نیاز بےگ چو کچ ہال اشتہار نہ لگا کھڑا ہودری شیا مجلس پڑی میں کتے سر بٹا کے کتیا فون ٹھنڈ پی کہ نہیں ایک منٹ مجلس شیا بھی سوڑ شیا بھی مجلس ہاں میں دسنا گنا تھی میں گنا دسنا میں دسنا ہاں بسم اللہ مجلس کے جو مجلس انہوں نے پڑھی ہے یا تو میں ان کا خطابات کو سنواتا ہوں کوئی ایک غیر شری بات آپت کرنے میں قتل ہونے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہ قتل میں آپ سے اس کام لوں ہر مجلس ایک نہیں پڑھی ہزار ہر مجرس میں شامل ہوا اچھا کوئی ایک ان کا بیان جو غیر شری ہو شریت کے خلاف کیا میں خود مرنے کے لیے تیار ہی آپ شامل ٹھیک ہے اور سن میں کرنا میں کرنا میںلاد دی گل کرنا ایمان ملاد تو باہر نبی آئے ایمان جوڑے نبی آئے ایمان بناواستے نے وہ گل سن کی کرنا پولیا سن میرا موضوع یہ میں تین شروع ہوتا کہ میں اسلائی بات کروں گا میں ایمان لوک جوڑنا یار میں کسی کا پابند رشتے دار کمال ہے رشتے ہار پابند بیٹھا سنو نبی پہلے نمبر تر میرے ویکو میرے والو پاک نبی سرکار دی حدیث بعد کچھ ہے حضور سرکار نے فرمایا من کسارا من کس اربی بار پڑھ لگا من کس سارا سواد کو گل سمجھی حضور نے فرمایا جیڑا کسے گروہ جماعت مجمے نو جا بداوے شامل ہو سڈا نہیں پاک اتنی نمبر ایک اتے گئے گل سمجھی رشوت خورا چلم رشوت دے خلاف بولنا فرد جرسانی جے سلاف بولنا فرد دے شبی تین خلیف دشان بیان کرنا فرد تم مسا انہیں نبی تین خلیف کی شان بیان کی ہو سکے منو بدھ سامنے آیا کرو جلما پڑیا لا رسول پروفیسر رسول اللہ سمجھ آئی کہ نہیں جے دا, دا کلمہ نبی پاک سرکار سکار حق سن کے تے مننا سی ان نام دے دلہ دلوں دماغ چیٹھی ہوئی گل بھئی جو کہہ دیتا ہے پرو فائدہ رو سی اسا یہ نہیں ویخنا بھئی اسا یہ جو کام کرنے پہ شریعت دے مطابق پہ کرد یا غلط پہ کرد یا ٹھیک پیا کر کرو میںمسایا بیٹھا وا تک میںشتی بول کے میں گل کرنا لیکن یاد رکھنا سنو سڈا مدہ پرو فیصلہ کا نہیں سڈا مدب اللہ ہوں سن حضرت میاں شیر ربانی کا نام سنیا جی آپ دیا روٹی کھدی آپ نے فرمایا پانڈے تویا جی توڑ دیا جے ہوں میں پوچھنا وا میں پوچھنا وا شیر ربانی وہ ہوئے کول ایک مائی حاضر ہوتی ہر کردی لج پالا دی زیارت کرنا چاہیے میاں صاحب نے پیالہ فیلا پیالہ بے ہوش ہو کے بت ڈی ہوش آئیے آخری بابا جی کرم کی مدنی سونے دی جارت پانی دیا پانی کی پیالہ سامنے کی ویکیا نبی پاک سامنے آ گیا قسم خدا دی کر کے آنا ایس امت دی برباد دی اور ایمان دے لٹن آلے جتو اینے کھو منو سیاہنے آن دینے چلو اور سنو اے کتھے پا پڑک دینے ان دی اکیسے ٹھے خواب دی ازا ہون بھی تو او وڈیو آڈیو پیش کر سکنے ہیں اور سچ کیے اک میں نبی پاک فرمایا ہے پاکستان میں آنا کرایہ نہیں دے پھر میں آن جان دا جہاز کا کرایہ ہے نبی پاک نو پھر نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے تو الیکشن لڑ تو تیتے گا تو رسول اللہ ایمان نال دسوئے جنو نبی پاک فرماؤن لڑ جیتے گا وہ ہر سکتا یہ ایک بھی لبی <laughs> کی وہی بات کہ جنا رابطہ جوڑیا دا ایمان بھی چٹ اپنا بھی چٹ اللہ میرے لیے تاجدار گورڑا ورگے ہوا جا کسے کافر نال رابطہ نہیں اللہ تعلق اللہ دے حبیب نال جوڑنا ہوں نال سبحان اللہ آخر ایک شیر سلطان والا رفیند سنا کے دن خوشبان سخی سلطان بہو سرکار فرما ہے تسبی پھر پر دل نہ لسبی فڑ کے ہوم oh, پڑیا پر ادب نہ سکھا تو کی لمو پڑکے وہ چلے کٹے پر کو جی نہ کی کے جمی تو نہیں بہو بھاوی لال ہوں مڑے کڑ کر کے محفل شواری سجائی اللہ تعالی د جوڑے مبارک دے صدقہ کامل ہدایت دی دولت تا فرما دا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ایک بار ٹائم وقت ہو گیا گزارش سدک جوا بے لیا پاک نبی سرکار چار گلا سنا ددکے جا میرا مدنی لجپال غریب نواز جس رات نئی دمنا دے کو تشریف لیا نور مستفا جس رات نو سیدہ خاتون پاک آمنہ دے کول تشریف لیا اس رات نو اللہ سونے دے جن نوری فرشتے سن زمین آسمان والے سارے خوشی دال وجد کرتے سن نوری فرشتے خوشی دے نال وجد کردے سن اے تے فرشتوں کی حالت سی نبی سرکار دے نور مبارک دی آمد پاک واسطے اور جن جانور دھرتی وسد سن سمین والے جانور مشرق والے مغرب والے پاسے جا رہے سن مغرب والے مشرق والے پاسے جا رہے سن ایک دوجہ نو مبارک بادہ پیش کرتے سن آندے سن خوش ہو मुहमद पाक देहूर दीब प्या और जिने सदके जावा जिन्हें मक्के शरीफ वाले आदे जानवर संग उस रात नागो बोलते संग انسان وانگو بول کے پاک نبی سرکار دی آمد مبارک دی بشارت ایک دے نوشخبری دے سن آدھے سن, سن یارو پاک نبی دے نور دے دا ویلا قریب پیا مکے والے جانور ہوں سوال اٹھ ہے دیا جانور بے شوریا نو کہ कई खबर दि जानवर हो रहा खुदा दे एक कुरानी हजरत सुलेमान पैगम्बर लाई सलाम दशकर प्याद सुमान फौज पजरत सुलेमान भी नहीं जिस रस्ते आ रही सी कीड़े मकोड़े पाए सन एक कीड़ी बोली है कीड़िया आखदीए नी कीड़ीओ खुडा वड़ जावो सुलेमान की फौज किधरे बेखबरी लतार ना छोड़े कीड़ी पजाखदी कीड़ी ओ खुडा वड़ जाओ सुलेमान की फौज बेखबरी لطار نہ دیوے وے میں پچھنا وہاں اس کیری نو کنے دے سی آن والے سلیمان نے کلے بھی نہیں آ رہے نال فوج بھی آ رہی ہے جے سلیمان پیغمبر دے آور دیا خبرہ کیریان ہویاں کھڑیاں نہیں محبوب خدا دی مد دی خبرہ زمان میں دیا جانورانو کیوں نہ <پس بار> رب وہدا الا شری مولا سونے در والے جانور بھی خوش ہو کے ایک دوسرے نو مبارک نبارک دے سب سونے نے نو مہینے پاک نبی دا نور اما پاک دے دول رہے رب نو مہینے اعلان کرائے نے ایک منادی آسمانہ تیرہ برکھیا سی ایک زمین تیرہ برکھیا سی آسمان والا ندا کردا سی ہر مہینے اب شروع فقد آنا اید ہرا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ممونن مبارکہ ذرا گونج کے آگ سبان اللہ آگان سدکے جاو نو مہینے سمان ہو جائیں نو مہینے زمین تے ہو جائے کا اعلان ہو ریا سی محبوب سرکار دی آمد کا اعلان ہو رہا سی چڑ چنا ات کر روشن آئی تارے ذکر کرتھی او تیر جی چی سہ چڑھ دے سانو سجنا باز را وہ جن سڑ قدر نہیں کج پیرا جنم گوایا گلایا گلایا پچھے اصا جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا سد کے جاو میرا مدینے دا تاجدار جدوں دھرتی تک قدم رکھا ہے میرا کائنام دار کیفیت آن دی ہزور نے آدھا سجدہ فرمایا مٹھ مٹی آپ نے فڑیے انگلی انگلی شہادت والی اٹھا کے اشارہ فرمایا سجدہ کر کے مدنی دسیا او میں اپنے رب دی بندگی کرن والا ربگی کرگلی کا اشارہ فرما کے مدنی دسیا وے میں رب نو حکم من والا جے ہدور سرکار نے مٹھ مبارک مٹی دی فڑی سی او کیوں فری سی آیا آیا. قبلے فرما لیے محمد نے خدائی قبل فرما لیے میرے آکا امام دار مٹھی مٹی دی بھرنی سی عرش فرش قبل آ گئے ویٹ مٹی دی سی حقیقت مدنی خدائی دا مالک بنیا خدا دہ کملی والے سرکار نے آدھا مٹھ مٹی پھڑ کے دسیا امتیو میں خدا دی خدائی دا مالک آدیا ہی بند بن بیٹھا وا رب دی میرے مصطفح دی مصطفح ایک دو اس بارے سمجھا کہ میرے جی تے ویلے آپ پیدا ہوں دیا تشریف لیا کے تے موٹ مٹی بھی جیڑا ہوں سنے نا جیڑا بکواس کرے نبی قبضے اختیار سمجھ اس دے اندر ایمان نہیں حضور سرکار نے آدھا خدائی قبضے فرمائی سبحان اللہ! تو فرشتے آخیا محمد نے دنیا تک نو قبضے فرما لیا ہزور آدہ فرمایا تو یہ آخر ہے دا کہ نوز محمد کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں سبحان اللہ! توجہ نہیں ہوگی تھی سمجھ لیا تے جھوٹ پیا بول دائی. ایمانو فارغ سمجھی پاک نبی رب دی ساری دے مالک کے کی ساری خدائی مال مالک بن کے ایک ملی آندا ہے. جی گل مالک تے اللہ ہے اللہ والا نا تو بندیا نو نہ شرک ہو جان اللہ والا نا, نا دو میں اچھا اللہ والا نا نہیں دینا نہ اللہ روف ہے رحیم ہے بے کہ نہیں ہے بے حلی. حلی. نا؟ بے بسم اللہ, اللہ, اللہ. اچھا. اللہ روف بھی ہے تے رحیم بھی ہے <laughs> رب قرآن اپنے حبیب نو روف بھی فرمایا تے رحیم بھی فرمایا رب فرماندہ لا کم رسول من انفسكم ان تم ہری سن الم بل منی رو رب فرما ہے میرا رب نبی آیا ہے جڑا ایمان والے وہ واسطے روف بھی ہے رحیم بھی میں کہ مرادہ رب آپ نار رسول اپنے نو دتی ہے تو تین دن دینا توجہ وہ رب آپ روک ٹوک نہیں رکھی نا اپنے کنو دے دیتے سو اپنے لک بحبیب نو دے دیتے تو تمے سڑتا پھرنا توجہ اگلے دن ایک بیلی ہے ساڈا تو دا ایک ماڑ بھی لگ پیا کہ جی اللہ جتنا جی دین ناگ نو دلے اللہ ہی دلا ہوسلی اجمری نو داتا کی کلے جی مولو صاحب سبحان اللہ نام کسی اللہ نام کسی یہ دس رب قرآن فرما اللہ مومن ہے قرآن اللہ فرما المن الزیس الپار رب اپنے آپ مومن فرمائے جے رب نام بندے نہیں دینا بولو جی تین جدو رب والا نام بندے رب کا نام کیے مومن تو رب والا نام مومن تصویر مومن ہے کہ نہیں پکا شرک ہو گیا توجہ سکھا مولوی جی حمیز سے چاہتا اللہ ہو اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے سبحان اللہ بہت بڑا غیرت